<متحدث> شہید اسلام ڈاٹ کام خالف کلو سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے مخلوق اور ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام بقال اللہ کا فرو شکوا بات وہی چلی آ رہی تھی کہ پہلی صورت میں اے رات انل رسول تھا ادھر اراض انل قرآن ہے یہ شکوہ کہا کافروں نے نہ سنو اس قرآن کو تدبیر نمبر ایک پہلے تو سنو ہی نہیں لیکن اگر کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا تو وہاں تم کچھ ٹیب ریکارڈ لگا دو کیا گانے لگا دو غفی ہے اور شور غل برپا برپاکر وہاں تاکہ تم غالب ہو جاؤ یہ تدبیر نمبر دو ہے فالزی کرنا جواب شکوہ غفال کا شکوا تھا جواب شکوا بس البتہ ضرور چکھائیں گے کافروں کا ذاب سخت والا نجی النّم اور البتہ ضرور سزا دیں گے ان کو اصو الزیع ان کی بدعمالوں کی جو کرتے ہیں سزا دیں گے ان کو ان کی بد آمالوں کی اسوا بد بدعمال جو کر رہے ہیں ذالک جزا ودا اللہ یہ سخت عذاب جو ہے نا جو ان کو دیں گے ذالک کا یہ عذاب سخت بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا یعنی نار انار بدل بنے گا ذالک کا سے یہ پہلے من شدیدن ہے فالانزی کن الین کا حلضہ تو ذالک کا اشارہ اسی طرف جائے گا یہی عذاب سخت بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا ہی نار واسطے ان کے آگ کے اندر ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ دار الخل یہ دار القامت ہوگا ہمیشہ کا ٹھکانہ جزان یہ بدلہ ہے بس حباب اس کے کہ تھے ہماری ایتوں کے ساتھ انکار کرتے وکال اللہ زین کا فرمطۂ تابین مطالبہ تعبین جب مطمئین اور تعبین دونوں جہنم میں چلے جائیں گے تو تعبین کیا کہیں گے اے اللہ کہ مطمئن تو ہمیں دکھاؤ متبعین کون ہوں گے جی وہ بڑے بڑے لیڈر ہوں گے کیا ہاں بڑے بڑے لیڈر گمراہ کرنے والے مطالبہ تعبین کہیں گے کافر تعبین اے ہمارے رب دکھاؤ ہم کو وہ دو گراؤ جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو جن اور انسانوں میں سے کر دیں ہم ان کو نیچے اپنے قدموں کے تاکہ ہو جائیں ذریعے ہمارے سامنے لاؤ ہم ان کو قدموں کو نیچے کر کے رگڑیں ایسے ایسے مارے قدم ان اللہ کہ اب بچھارا ہے کفار کے انجام کے بعد مومنین کو بچھارا تھا بے شک جن لوگوں نے کہا رب اللہ ایک کمال نمبر ایک جن لوگوں نے کہا رب ہمارا صرف اللہ ہے کمال نمبر ایک استقامو پھر استقامت اختیار کیے کمال نمبر کتنی جی دو بھئی بزرگ کہتے ہیں الاستقام تو خیر من الف کراماہ استقامت جو ہے ہزار کرامت سے بہتر ہے استقامت کس سے بہتر ہے جی ہزار کرامت سے بھی بہتر ہے آدمی اپنے موقف کے اندر ڈٹ جائے لوگ دو قسم کی حرکتیں کرتے ہیں پہلے تو تمہیں لالچ دیں گے کہ لاکھوں روپئے جی لے لو اپنے مدرسے کے لیے چندہ لے لو لاکھوں روپئے لیکن ہمارے ہم نواب بن جاؤ ہماری تائید کرو تو لینے ہیں لاکھوں روپے نہیں لالچ دیں گے جب لالچ میں نہیں آو گے تو ڈرائیں گے کیا تو ڈرنا بھی نہیں ہے نہ تما اور لالچ کے اندر آنا ہے نہ ڈرنا ہے میرے پاس کافی عرصہ پہلے کی بات ہے حکومت کے آدمی آئے وہ مدرسوں میں پیسے دے رہے تھے مجھے کہنے لگے مولو صاحب یہ رسید کاٹو ایک لاکھ روپے کی میں نے کہا کیوں کہنے لگے حکومت کی طرف سے ہم آپ کو چندہ دین میں نے کہا میں نے نہیں لینا کہنے کہا کیوں نہیں لینا آپ باغی ہیں حکومت کے میں نے کہا باغی نہیں ہوں میں نے کہا جو کچھ میں کہوں وہی لکھو اب اسے لکھنا شروع کیا میں نے کہا ہم ہیں دیوبندی اور دار العلوم دیوبند کے ہم غلام ہیں دار العلوم دیوبند کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت وقت کا چندہ اور ان کی امداد نہ لیا کرو غریبوں کی امداد پہ سہارا کرو لکھو میں نے کہا دار العلوم دیوبند کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت سے چندہ نہیں لینا غریبوں کے چندے میں برکت ہوتی ہے جے جے وہ ہنس پڑا کہہ کر کہ بولوی تو بڑا چراغ ہے <laughs> کہنے لگا یار اور ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں لے لے گا لاکھ سے زیادہ میں نے کہا کروڑ دو پھر بھی نہیں دوں گا چلے جاؤ مہربانی کر کے چاہے شاید تمہیں پلاتا ہوں آپ چلے جائیں تو یہی ہے جی مباحد بر پائے ریزی زرش کے پھول ہندی نہیں بر سرش امید و ہرا سچن باش ہمیں بنیاد نس بنیاد توحید واحد وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے ذر پھیلا دو تو تمہاری لالچ میں نہ آئے اور اگر فولاد ہندی تلوار کھڑی کر دو مارنا پھر بھی نہ ڈرے باہد کے پر پائے ریزی زرچ اس کے پاؤں میں زر پھیلائے کہ فولاد ہندی نہیں بر فرچ امید و ہراست بادشن جی بنیاد تو ہی بس ہے استقامت کا منہ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں استقامت والے وہ ہیں کہ لم یروہ روغان سالی وہ لومڑی کی طرح نہیں پھرتے مستقل مزاج وہ ہوتے ہیں جو لومڑی کی طرح نہیں پھرتے وہ لومڑی کو دیکھتے ہو دوڑتی ہے پھر پیچھے دیکھتی ہے دوڑتی ہے پھر پیچھے دیکھتی ہے وہ مستقل مزاج ہوئی ہاں لومڑی نہ بنو شیر بنو کیا بننا چاہیے اے لونڈی نہ بولو اچھا کہاں پہنچ گئے جی جنہوں نے کہا رب ہمارا صرف اللہ ہے پھر ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُ الزال المن ملائکا ثمر نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے فرشتے کس وقت نازل ہوتے ہیں ارے میاں دنیا میں بھی نازل ہوتے ہیں مفسرین تو لکھتے ہیں کہ موت کے وقت نازل ہوتے ہیں قبر کے اندر نازل ہوتے ہیں قیامت میں میں کہتا ہوں خود دنیا میں بھی نازل ہوتے ہیں اور بی بی صاحبہ جو تھی حضرت موس علیہ السلام کی ماں ٹھیک ہے نا انہوں نے استقامت اختیار کی تو فرشتے نے کہا کہا اللہ تخافی ولا تازلی. اللہ نے بھیج دیا فرشتے کو خوشخبری دینے کے لیے ایسے مجھ با ہے نا امسا کی ماں کے لئے انہیں فرشتے ہو. تو فرشتے کو اللہ کے فرشتے دنیا میں بھی آئیں گے سمجھے تمہارے سامنے خام میں بھی بشارت ہوگی فرشتے کے ذریعے سمجھے جی آہ. اور موت کے بعد قبر میں کیا کہیں گے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافو یہ کہ نہ اندیشہ کرو آگے کا خراتہ زنو اور نہ کس چیز پہ دنیا کے چھوٹ جانے پہ یا کسی مالی نقصان پہ واب اب شروع بل اور خوش ہو جاؤ تم ساتھ جنت کے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو نہنیا کم ہم دوست تھے تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی اور ابھی آخرت میں بھی رہیں گے یہ بہشتیوں کو کہتے ہیں بہشتی اندر اس وقت کی بات ہے اور واسطے تمہارے بیچ بہشت کے جو چاہیں گے تمہارے نفس یہ بہشت میں پہنچ گئے بہشتی وہاں بات ہو رہی ہے اور واسطے تمہارے بیچ بحث کے جو مانگ گئے نو ظلم غفور الرحیم نو ظلم سے پہلے جو علا مقدر ہے کی گئی ہے یہ مہمان غفور الرحیم کی طرف سے یہ بھی بات آ گئی سمجھ تو میرے عزیز استقامت اختیار کرو ہاں جو غم و میں بھی مسکراتا ہی رہے جو غم و اندوہ میں بھی مسکراتا ہی رہے زیر خنجر بھی پیا میں حق سناتا ہی رہے یہ ہے مستقل مزاج منجھے دیکھتا و من آسن و کالم امن تا اب یہ ربط کمال نفسی کے بعد اکمال غیر کا بیان ہے پہلے کمال نفسی تھا ان اللہ دین کال رب و نلّمست یہ کیا تھا جی اپنے نفس کو کامل بناؤ پہلے کمال نفسی تھا اب کیا ہے جی کمال غیر اپنے آپ کو کامل بناؤ غیر کو بھی کیا کرو کامل بناؤ تبلیغ کے ساتھ غیر کو کامل بناؤ تبلیغ کے ساتھ اور کون بہتر ہے بیت بار بات کے اس شخص سے جو دعوت دیتا ہے طرف اللہ کے نمبر ایک یعنی اس کی بات سے کسی کی بات بہتر نہیں میرا صالحہ عمل کرتا ہے نیک نمبر دو وکال ان مسلم یا نمبر کتنی جی تین اور کہتا ہے کہ بے شک میں فرم برداروں میں شاہ. اللہ کی فرما برداری پہ فخر کرتا ہے خوشی مناتا ہے یہ نمبر تین ہے ولا تصوی الحسنت ولا سیاح یہ اصول تبلیغ کا مقدمہ اصول تبلیغ آگے آ رہے ہیں اصول تبلیغ آگے آ رہے ہیں اور یہ اصول تبلیغ کا کہ جی مقدمہ ہے اور من آسان و جہاں نا وہاں نیچے لے ترغیب تبلیغ وہ نہیں لکھا تھا آپ تو لکھا تھا اور من آسانوں کے نیچے کا لکھانا ہے ترغیب تبلیغ اور ولا تصویل حاصنا اس کے نیچے کا لکھنا ہے مقدمہ اصول تبلیغ اصول تبلیغ کا مقدمہ ہے تمہید ہے اور نہیں برابر الحاسن وال سیاح نرمی اور نا سختی حاسن نرمی سختی نرمی اور سختی برابر نہیں ہے تم نے کیا کرنا ہے تبلیغ میں اتفا بل لطی ہے آسن حوسن خل کا حکم تم نے نرمی اختیار کرنی ہے ادفا حسن خل کا حکم دفا کار تو سختی کو بلّاتی ساتھ اس طریقے کے کہ وہ بہتر ہے کس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حسنِ خل کے ساتھ فائز اللہ بین کا ثمرہ حسنِ خلق اور اچانک وہ شاخ کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی کان ولی الحمی گویا کہ وہ دوست ہے تیرا دلی مخلص دوست یعنی لوگ سختی کریں تم ان کے ساتھ کیا کرو جی نرمی کرو محبت پیار کرو انشاءاللہ جب نرمی کرو گے تو کیا بن جائے گے جی دوست بن جائیں گے تمہارا سمجھے جی دوست بن جائیں گے سمجھے, جائیں گے. سمجھے ایک جگہ میں گیا جنازہ پڑھانے کے لیے تو ایک بلوچ بیٹھا ہوا تھا وہ میرے شاگردوں کے ساتھ بحث کر رہا تھا کہ جنازے کے بعد دعا مانگو جی استاد کو کہو دعا مانگے تم بھی دعا مانگی کرو تو ایسے ہے میں نے سمجھ لیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے بلوچ کو میں پٹھو پھر آ گیا میں اٹھ کے اس کو ملا جبھی پائی بل میں بلوچ کی شان یہ بلوچ کے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ تو ادھر بیٹھا ہے سردار سرداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بالکل جی چپ کچھ ہی نہیں کہا وہاں گڑبڑ کر رہا تھا کہ جنازے کے بعد دعا مانگو بالکل چپ ہو گیا تو یہ ڈھنگ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے ہاں جی ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے کے لیے تو وہ بستی کا جو وڈیرا تھا نا وہ کہنے لگا مولی منظور کو میں تقریر نہیں کرنے دوں گا گڑبڑ کر رہا تھا تو میں گیا تو کہنے لگے ایسے کیا ہے میں کہ اس کا گھر کہاں ہے میں اپنی قوم کا وڈیرا ہوں بلوچ قوم کا جو ہوں نا مجھے مڈیرا بنایا ہوں میں اس کے گھر گیا کا کنڈا کھڑکاؤ وہ نکلا تو میں نے کہا مجھے جانتا ہے تو میں مالی منظور ہم نعمان زہر پیر سکتی آ جی حضرت حضرت حضرت میں نے کہا آج میں تیرا مہمان ہوں مرغی ذبح کرو کھانا پکاؤ میں نے تمہاری مسجد میں تقریر کرنی ہے کھانا تیرے سی میں کر رہا حضر تو یہ طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ وہ اختیار کر سکتا ہے جس کا کوئی اثر ہوا علاقے میں عام آدمی نہیں کر سکتے الحمدللہ میرا اثر ہے تو میرے عزیز یہی صورت ہے کوئی آدمی تیرے سامنے آئے نا یوں کہہ کہ فلاں آدمی تجھے گالیاں دے رہا تھا یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ آپ کہہ دو کہ وہ میرا دوست ہے کیا کہہ دو میرا دوست ہے یوں نہ تم گالیاں دینا نہ شروع کر دو یہ بعض آدمی ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی ہیں منافق آدمی ہوتے ہیں دیکھو جی اتفا بلتی ہے آفسن دفاع کر تو بد خلقی کو ساتھ اس طریقے کے وہ بہتر ہے وہ کون سا طریقہ ہے حسن فل فیض اللہ جی ثمرہ حسنِ خلک وہ شاست کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی گویا کہ وہ کیا بن جائے گا آ دوست دلی بن جائے گا لیکن بما جو نہیں پاتے اس خصلت کو مگر وہ لوگ جو مستقل مزاج ہیں ہر کوئی نہیں پاتا اور نہیں پاتے اس خصلت کو مگر وہ لوگ جو صاحب ہیں قسمت بڑی کے اللہ نے جن کی بڑی قسمت بنائی ہے نا وہ اس خلق کو اس صفات کو پاتے ہیں وا یون ذغنہ کا علاج غضب انسان ہے اگر غصہ آ بھی جائے کبھی تو اس کا علاج بھی بتا دیا ہے غصے کا علاج ایتے لوگ چھیڑتے ہیں علاج غضب اور اگر پہنچے تو کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک نازگن من چوک کہو وس کہو شیطان تجھے پرنگیختہ کرے کہ لڑو پلانے کے ساتھ تو کیا پڑھنا ہے پھر اعوذ باللہ من الشیطان و پڑھنا ہے بس پناہ مغس اللہ کے بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے وہ مین ہی دلی لکلی نمبر دو اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات دن سورج چاند یہ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں یا معبود ہیں نشانیاں ہیں تو لات راد مشرقین نہ سدھا کرو سورج کو نہ چاند کو سدھا کرو صرف اللہ کو جس ان کو پیدا کیا مخلوق ہے اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے پاس اگر تکبر کریں کافر تو فل عزینہ ان دربے کا عظمت خدا بندی اگر تکبر کن کا پھر بس وہ ہستیاں جو نزدیک تیرے رب کے ہیں وہ کون ہیں فرشتے تصویر بیان کرتے ہیں اللہ کی رات دن اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں اسمونایات ہی وہی دلائل آ رہے ہیں جی دلی لکڑی نمبر دو چلی آ رہی ہے نا وہی ہے اور اس کی قدرت کی نشان میں سے یہ ہے کہ دیکھتا ہے تو زمین کو دبی ہوئی بارش نہیں ہے دبی ہوئی ہے سخت پر جب اتارتے ہیں وہ اس کے اوپر پانی کو اہ تزت وربت ابھرتی ہے اور پھولتی ہے کہ مانے دو لکھ لو مشکل ہے احتزت تزت منا ابھرتی ہے پانی سے اور پھولتی ہے ان الزی اہ نتیجہ دلیل بے شک جس ذات نے زندہ کیا زمین کو وہ زندہ کرے گا مردوں کو بھی چونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ان الزی نے یوحدون بے شک وہ لوگ کہ الہاد کرتے ہیں کاج کرتے ہیں الہاد کا منع کاج روی, بے دینی جو لوگ الہاد کرتے ہیں ہماری آیتوں کے اندر وہ نہیں پوچھتی ہمارے اوپر یہ ملحد جو ہے نا ملحد یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑے گا اور مروڑ تروڑ کے ایسا غلط مطلب بیان کرے گا نا وہی ہوتا ہے ملحد سمجھے نہیں وہ زیادہ بدماش ہوتا ہے جو لوگ الہات کرتے ہیں ہماری ہے تمہیں نئی پوشیدہ ہوتے ہمارے اوپر ہاں نہیں پوشیدہ اب بھی ہمارے اوپر اب ہم کافی نا کیا پر وہ شخص کہ ڈالا جائے گا آگ کے اندر یہی ملحد یہ بہتر ہے یا وہ شخص کے آئے گا امن والا دن قیامت کے آمرن کے نہیں صاحب استقامت بل کو آگ میں ڈالیں گے صاحب استقاعہ مت کا امن دیں گے یا وہ شخص کے آئے گا امن والا دن کیا مت کے یہ دونوں برابر ہیں جی آفام کافی نار کیا پا وہ شخص کے ڈالا جائے گا آگ کے اندر یہ بہتر ہے یا وہ جو امن والا ہوگا بہتر تو وہی امن والا اے معلومات یہ امر کون سا ہے تحدید دیا ہے یا امر وجوہ کے لیا ہے عمل کرو جو ہی عمل کرتے ہو جو چاہو تم انَوب محتاب البصیر اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں آگے شکوہ ہے انََذین قفر و ذکر وہی اعراز ان القرآن کی بات بار بار چلی آئی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ساتھ قرآن کے جب کہ آ ان کے پاس تو آگے خبر معروف ہے کہ لم دب کفر اس لیے کرتے ہیں قرآن میں انہوں نے تدبر نہیں کیا سوچ بچار کرتے تو نہ کرتے لم یا تدبر قرآن کے اندر انہوں نے تدبر نہیں کیا بھائی کتاب اوصاف قرآن لکھو حالانکہ تحقیق یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو معزز ہے اوصاف قرآن لکھ کے عزیز کے اوپر لکھو نمبر ایک یہ کتاب مؤزا نمبر دو نہیں آتا اس کے پاس باطل نہ آگے نہ پیچھے مطلب ہے کسی جہد سے باطل نہیں آتا تنزیل تنزیل کا لکھو گئے نمبر تین صفت با یوکال تسلی خاتم لمبیا اے میرے محبوب آپ کو یہ عضا بھی دیتے ہیں کالی بھی پھیلی بھی بکواسی بھی کرتے ہیں تو اس قسم کے حالات پہلے انبیاء پہ آئے یا نہیں ان کو بھی قولی پھیلی ازائیں دی گئی انہوں نے صبر کیا آپ بھی کیا کریں صابر کریں یہ تسلی ہے نہیں کہا جاتا واسطے تیرے مگر وہ چیزیں جو کہی گئیں کس قسم کو ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے تھے تو انہوں نے صبر کیا آ بھی صبر کریں پسبے اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صاحب بخشش کی ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ان کو بخش دیں گے اور صاحب ہیں عذاب دردنا کے جنہوں نے توبہ نہ کی گستاخی کرتے رہے عذاب آئے گا بلا جال نا قرآن آج اب چند شبہات ہیں ان کا اضالہ کیا جا رہا ہے پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ قرآن عجمی زبان میں ہونا چاہیے بھئی دماغ خراب تھا ان کا وہ قرآن اچھا بھلا عربی زبان میں ہے وہ کیا کہتے تھے وہ پشتو زبان میں ہوتا قرآن سمجھتے آئے دماغ خراب ہے ان کا یا نہیں ہے <laughs> وہ تمہاری اپنی زبان ہے عربی زبان ہے دوسری زبان وہ دوسری زبان ہے ہو تو ترجمہ کرنا پڑے گا <laughs> پہلے تو ڈر جائیں گے بھلا و جالہ قرآن ازالہ شب اول پہلا شبوں کا اضالہ تو کیا کہتے تھے قرآن کا جی اجمی ہو اگر بناتے ہم اس کو قرآن اجمی تو لکال ہوں اب یہ کیا کہتے کہ کیوں نہیں واضح کی گئی اس کی آیا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا آجمیوں کیا کتاب اجمی اور رسول کیا عربی اجمی آجمیوں عربی کتاب عجمی اور رسول عدبی کولہ والزین منو ثمرۂ انابت آپ فرما دیجئے وہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہدایت ہے اور شفا ہے اور جو لوگ نہیں مانتے باوجود وضو ہے حق کے ثمر اناد لکھو کولہ والین منو کے نیچے ثمر انابت اور ولدین اللہ عمن اناد انعد جو نہیں مانتے ضد کی وجہ سے ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں اور یہ قرآن ان کے اوپر سبب ہے اندھے پن کا امامن سبب ہے اندھے پن کا میرے عزیز یہ سورج جو ہے نا سورج یہ نکلتا ہے تو ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے یا نہیں فائدہ ہے نا لیکن سورج نکلنے سے جو چھپرا ہے چم گا وہ کیا ہو جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے شبرے کا قصور ہے یا سورج کا تو یہی قرآن بھی کیا ہے ساری دنیا کے لیے ہدایت نور ہے سمجھے لیکن وہ شبرے ہیں کافر ان کے لیے سبب کیا ہے اندھے پن کا اندھے ہو جاتے ہیں پلا کے جنازوں بھائی پلا کا نیچے لکھو گو یا کہ وہ قرآن سے اتنا دور ہیں گویا کہ وہ پکارے جاتے ہیں جگہ دور سے نہیں سمجھتے یہ ان کے عدم فہم کی مثال ہے ان کے عدم فہم کی مثال کہ گویا کے پکارے جاتے ہیں جگہ دور سے بال قطع تعینہ موسل کتاب یہ ازالہ شعبہ ثانی پہلا شعبہ تھا کہ قرآن اجمی ہو اور دوسرا شوبہ یہ تھا کہ قرآن جملہ تن واحدہ تن نازر کیوں کیا جا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملہ تن واحدہ جیسے تورات یک یکبار کی اتری تھی قرآن بھی کا اترے یکبار بھی اترتا یہ بھی ان کا کیا تھا شبہ تھا اس شبوں کا جواب دے جا کہ یہ بتاؤ کہ تم تورات کو مانتے ہو تو مشرقی مکہ مانتے تھے تو دورات کو بھی سارے تھوڑے مانتے ہیں بعض نے مانا بعض نے نہ مارا قرآن کے ساتھ بھی ایسے کرو اور البتائی دی ہم نے مو علیہ السلام کو کتاب یک بار دی بس اختلاف کیا گیا اس کے اندر بعض نے مانا بعض نے نہ مارا تم تو, تو مانتے ہی نہیں بلا اللہ کالمہ تو سالس تیسرے شبوں کا ازالہ وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نہیں مانتے تو ہمارے پر عذاب آ جائے عذاب کیوں نہیں آتا پر میں عذاب کا وقت معین ہے کیا وقت سے پہلے آتا نہیں وقت سے ٹلتا نہیں وقت معین ہے اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو قد کر چکی تیرے رب کی طرف سے کہ عذاب کا ایک خاص وقت معین ہے تو عملی فیصلہ کیا جاتا درمیان ان کے وا ان لفی شکم من کو مری اور بے شک وہ البتہ بے شک کے ہیں قرآن سے ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا ہے من عمل صالحن یہ ابھی ہے نا اللہ کوزیہ یا ہوں ان کے درمیان کیا کیا جاتا فیصلہ تو فیصلے کا دن بھی آ رہا ہے کیا حاصل فیصلہ من عمل صالح جو شخص عمل کرتا ہے نیک اپنے فائدے کے لیے اور جو برے مل کر کا وبا اس پہ ہوگا کہ فیصلہ قیامت میں عملی ہے اور نہیں رب تیرا ظلم کرنے والا بندوقے اوپر الہ حجرد علم الساعۃ دلی لکڑی نمبر کتنی ہے جی تین یہ ہے حسر علم علم غائب فیضات اللہ علم و کس کے اندر بند ہے اللہ کی ذات کے اندر حسر و علم ال غیب فیضات اللہ دلی لکڑی نمبر تین طرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جاتا ہے علم قیامت کا نمبر ایک خاصہ نمبر ایک وہ تخرج من ثمرات خاصہ نمبر دو اور نہیں نکلتے پھل کہ من زائیدہ ہے اپنے غلافوں سے بھائی کھجوروں کے موسم میں جاؤ نا تو پہلے سیپ نکلتا ہے بند وہ پھٹتا ہے غلاف ہوتا ہے اور پھر کھجوریں مجورے نکلتی ہیں اچھا جی اور نہیں نکلتے پھل اپنے غلافوں سے اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ وہ ماتا خرجوں کے نیچے کا لکھا ہے خاصہ نمبر دو لکھا ہے وہ ماتا ہمیں لو خاصہ نمبر تین اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہیں رکھتی یہ خاصہ نمبر چار یعنی عورت کے اندر یا کسی مادہ کے اندر جو حمل ہو نا اس کا علم بھی کس کو ہے اللہ کو ہے اور نہیں رکھتی خاصن نمبر چار مگر سات علم اس کے یہ حسر علم فی ذات اللہ ہے وہ یوم یونادی ہم اخروی جیس دن پکارے گا مشرقین کو اللہ کہے گا این شرکا ہے اور میرے شریک کہاں ہیں بلاؤ جن کو بنایا تھا کو جواب دیں گے کہ آز کا ا اللہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ نہیں ہم میں سے کوئی اقراری شہید مانا ہم اقرار نہیں کرتے کوئی شریک آپ کا ڈر دیں گے رض اللہ اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ معبود جن کو پکارتے تھے پہلے دنیا میں بس ذنوب من اے اور یقین کر لیں گے کہ نہیں واسطے ان کے کوئی جگہ بھاگنے کی یا جگہ خلاصی کی کوئی خلاصی اور چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے لا یسم السان شکوا جی شکوہ کفار شکوے کا تعلق کس سے ہے جی کفار سے ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں شکوہ کفار تفسیر مذہبی میں لکھا ہوا ہے نئی انسان مانگنے ترقی دنیاوی سے یا خیر سے ہے دنیاوی تاریخ ترقی کیونکہ کافر کا شکوہ ہے نا نہیں تھکتا انسان مانگنے دنیاوی ترقی سے بار بار مانگتا ہے کہ میرے پاس کروڑ روپے ہوں ملنے ہوں باغات ہوں نیچے لکھ لو مرض اول کمال ہرس پہلی بیماری ہے کمال ہرس ترقی دنیا بھی بار بار مانگتا ہے کروڑ پتی ہے پھر بھی مانگتا رہتا ہے وائی مسر مرض نمبر دو اللہ کے ساتھ بدزنی سوئے زن باللہ مرض دوم اللہ کے ساتھ بد زنی وہ کیا ہے اور اگر پہنچ جائے اس کو نہیں کوئی تکلیف دنیاوی مثال کے طور پہ خسارہ آ جائے نقصان آ جائے تجارت میں کسی چیز میں ف یوسن قنور بس نا امید ہوتا ہے دل میں اور قنور ظاہری طور پہ بھی نامید کو اظہار کرتا ہے یوس کا منع دل میں نومی اور قنور کا منع ظاہری طور پہ نو امیدی کا اظہار کرتا ہے کیا کہتا ہے یہی خدا میرا نہیں ہے جی خدا دوسروں کا ہے میرا راز کہ ہی نہیں کہ دیکھو بد زنی اللہ کے ساتھ والزک نہ ہو تو پہلی بیماری کا تھی کمال حرص دوسری بیماری کا تھی اللہ کے ساتھ بد زنی اب تیسری بیماری ہے غایت نا شکری وال نہ ان ہو انتہائی غایت نا شکری اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو مہربانی اپنی طرف سے بات تکلیف کے کہ پہ پہنچی تھی اس کو تکلیف کے بعد جب خوشحالی آ پیسے آ گئے تقول یہ باطل باتیں کرتا ہے اقوال باطلا لا یکول قول باطل نمبر ایک. تین اقوال باطلا بولتا ہے قول باطل نمبر ایک البتہ ضرور کہے گا کہ ہا زالی. یہ جی پہلے تو کیا ہوا تھا جی خسارہ ہوا نا اب کیا گیا جی فائدہ نفع پیسہ بہت آ گیا تو کہتے ہیں ہاں میں مستحق تھا اس کا کیا کہتے جی میں اس کا مستحق تھا خدا کا فضل پھر بھی نہیں سمجھتا البتہ ضرور کہے گا کہ ہا زالی. میں ہی اس کا مستحق تھا وہ معذ قول باطل نمبر دو اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی کافر ہوا یا نہ ہوا قول باطل نمبر دو وال رجے تو قول باطل نمبر کتنی تھی اور البت اگر لوٹائے تو میں طرف رب اپنے گے بے شک میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہوگا اچھا نتیجہ ہوگا وہاں بھی بحث مجھے ملے گی ملاؤں کو نہیں ملے گی فالان البانہ تقویف ہو رہی البتہ ضرور بتلائیں کہ ہم کافروں کو بما ماں آ ان کے کردار یہ بترائیں گے قیامت کے دن اور ضرور چکھائیں کہ ہم کو عذاب سخت یہ میرے عظیم لاہم انسان سے یہ شکوہ کس کا تھا جی کپار کا اب آگے باعض ان مالا انسان جو ہے نا یہ مومنین غافلین کا شکوہ ہے مومن لیکن غافل ہیں یہ تفسیر مظہری میں میں نے تحقیق دیکھی ہے حضرت خان بھی رحمہ اللہ کی تحقیق کو دوسرے طریقے پہ آئے میں نے اس کو ترجیح دیا ہے چا جی مومنی کا شکوہ چا جی کہاں پہنچ گئے جی ویدا انمنا اور جب انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر تو منہ موڑ لیتا ہے اور ناب جانب کروٹ بھی پھیر لیتا ہے اور جب پہنچتی اس کو کوئی تکلیف نہ بیماری ہو گئی اور نقصان ہوئے فضور دعائیں عریب پر صاحب دعا چوڑی کا ہوتا ہے بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے ہم سے تو جب خدا سے دعائیں مانگتا ہے تو مومنٹ تو ہے نا لیکن تھا آخر بج یہ ختم ہو گیا آج کل میں زجر ہے کفار کو پھر کفار کو زج فرما جو خبر دو کافرو انکاند اگر قرآن ہو اللہ کے ہاں سے پھر کفر کیا تم نے ساتھ اس کے کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو مخالفت بئی اندر ہے تو تمرا انجام تو سوچ لو نا سنری ہمایات یہ تخویف کون سی تھی جی یہ زاجر بھی تھی سمجھے زاجر تھی نا اب تخویف ہے دنیا بھی ہے ان قریب دکھائیں کہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانییں آفاق کے اندر اطراف کے اندر اطراف کے کی اندر کیسے کہ اطراف عالم فتح ہوئے تو اطراف عالم فتح ہوئے نہیں او ملک شام روم مصر فتح ہوئے عنقریب دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانی اطراف کے اندر بفیع انف حسین خود ان کی جانوں میں دکھائیں گے ان کی جانوں میں قدرت کی نشانیں کون تھی ایک بادر دوسرا فتح مکہ لکھ لو بادر کے اندر مارے گئے نہیں مسلمان پتہ ہے اور فتح مکہ میں بھی فتح ہو وہ تمہاری جانوں میں قدرت کی نشانی ہوگی یہاں تک کہ واضح ہوگا واسطے ان کے کہ واقعی قرآن حق ہے قوالم یق رب کا دلیل لکڑی نمبر چار اب رب کا کی با ہے با رب کا پھیل بنے گا اور دلیل لکڑی نمبر چار کیا نہیں کافی رب تیرا اس بات میں کہ تحقیق وہ ہر چیز پہ کیا ہے جی حاضر و ناظر ہے سب سے سب کے اعمال سے خبردار ہے وہ پہلے تھی تخویف دنوی علّم کی میری حتم تخویف خبردار بے شوری شک کے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے خبردار تحقیق و اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے تو تم کیا مال کا احاطہ کر رہا ہے کیا بتائے گی یقیناً بدلا ملے گا ان کو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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات <سلام> لقد اسلام ڈاٹ کام